الحمد للہ، الحمد للہ وکفاء، والصلاة والسلام على عباده اللذین استفاء، اما بعض فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطیروا، وانفقوا خیرا لئنفسكم ومن یوق شح نفسه فولائک هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا گزشتہ <تصفيق> نشست میں واقع فین طول فین نما اللہ وَاطِعُ فَإن فَإنَّمَا عَلَى رسول بلا المبین پر گفتگو ہو رہی تھی اور ابھی اس کا سلسلہ جاری تھا میں نے یش کیا تھا کہ اطاعت اصل اللہ کی ہے آملن رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو رسول کے بھی حکم اور مشورے اور رائے میں فرق ہے لیکن نمبر تین رسول کا حکم وحی جلی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے وحی خفی پر بھی اب یہ جو فرق ہے مشورے میں اور حکم میں اس کے ضمن میں باغ احادیث تو اس سے پہلے سنائی جا چکی ہیں لیکن تعبیر نقل کے ساتھ ساتھ جو بڑی ہی اہم اس اعتبار سے حدیث ہے کہ اس سے ہمارے لیے بعض ایسی چیزوں کو بھی نہ تسلیم کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے جن کا تعلق امور دینیا سے نہیں ہے بلکہ جن کا تعلق فینومینا آف دی نیچر سے ہے بارش کیسے ہوتی ہے زلزلہ کیسے آتا ہے اور یہ دن اور رات کیسے نکلتے ہیں سورج کا کیا نظام ہے چاند کا کیا نظام ہے ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق جو عمور تکوینیا سے ہے امور طبی سے امور دینیا امور تشریحیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں اس کی جو توجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں فرمائی ہے وہ اس وقت کی علمی سطح کے مطابق تھی اس سے زیادہ کوئی بات بتانا ممکن بھی نہیں تھا اس لیے کہ انسانی ذہن ابھی اس سطح پر نہیں تھا کہ ان حقائق کا ادراک کر سکتا اس کے لیے تو وہ ساری سائنس پڑھائی جاتی ہے، وہ جیولوجی اور, اور ایسٹرانومی اور فزکس اور کیمسٹری یہ سارے کے سارے عروم اگر پڑھائے جاتے تب کہیں جا کر وہ چیزیں کہ جو آج ہمارے علم میں ہے سائنسی ترقی کی وجہ سے وہ لوگوں کے ذہن کی گرست میں آتی اور اس کے لئے اللہ کے رسول نہیں بھیجے گئے اس اعتبار سے اس قسم کی جو چیزیں آئی ہیں ٹھیک ہے ادور نے فرمایا اس دور کی سطح کے مطابق لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی تعبیرات ہم بھی اختیار کریں البتہ احکام حکم یہ کرو یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ واجب ہے یہ فرض ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں حضور کا فرمان جو ہے وہ ہمارے لیے واجب السان ہے الا یہ کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی ذاتی رائے تھی یہ مشورہ تھا یہ جو ہے حضور کا حکم مستقل حکم نہیں ہے اس اعتبار سے میں نے ارض کیا کہ تعبیر نقل والی حدیث بڑی اہم ہے اس میں ایک اور حدیث جو بہت ہی زیادہ لطیف ہے اور اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو تربیت حدور نے دی تھی صحابہ کرام کو اور صحابیات کو رضوان اللہ تعالی علیہ والمائن اس میں کس درجے گہرائی تھی کس درجے باریک جو ہے بات صحابہ اور صحابیات میں سے صرف وہ نہیں کہ جو چوٹی کے لوگ تھے بلکہ جو ادنا طبقات سے تعلق رکھنے والے تھے ان میں بھی کتنا گہرا فیم و شعور پیدا ہو چکا تھا وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں سامنے آتی ہے حضرت بریرہ ایک کنیز تھی حضرت مغیث ایک غلام تھے دونوں کے جو آقا تھے ان کی اجازت سے ان کے مابین نکاح کا رشتہ تھا لیکن یہ کہ حضرت عائشہ کی کنیز تھی حضرت بریرہ حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا رضی اللہ تعالی عنہما اب آزاد ہونے کے بعد ایک خیار ایک اختیار ملتا ہے بیوی کو کہ جو نکاح اس کا ہوا تھا اس وقت جبکہ وہ کنیز تھی اب جبکہ وہ کنیز نہیں رہی اس کا لیول اس کا سٹیٹس بلند ہو گیا ہے تو اسے اختیار ہے چاہے تو وہ اس نکاح میں رہے اور چاہے تو اس کو وہ اس سے آزادی حاصل کر لے یہ جو اختیار تھا اس کو حضرت بریرہ نے استعمال کیا اور کہا کہ اب میں مغیث کے گھر میں نہیں رہوں گی حضرت مغیث کو رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بہت محبت تھی پہلے تو انہوں نے براہ راست خوش آمد درامد کی لیکن جب بات نہیں بنی تو حضور کی خدمت میں آ کے فریاد کی حضور نے حضرت بریرہ کو بلا کر یہ الفاظ کہے کہ اے بریرہ کیا حرج ہے اگر تم روئیسی کے گھر میں رہو تو فوراً جب سوال کیا حضرت بریرہ نے حضور یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے اور جب حضور نے فرمایا نہیں میرا حکم نہیں ہے یہ میرا مشورہ ہے تو حضرت بریرہ نے عرض کیا کہ حضور میں اس مشورے پر عمل نہیں کر سکتی یہ ہے وہ باریک معاملہ اور یہ ادنا کنیز ہے اگر یہ واقعہ کہیں نہ آیا ہوا ہوتا تو شاید ہم میں سے کسی نے ان کا نام سنا بھی نہ ہوتا کہ بریرہ نام کی کوئی کنیز بھی تھی حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنا لیکن یہ کہ یہ تو واقعہ ایسا ہے اور اس میں اتنی ابدی اور ہمیشہ کے لیے ایک رہنمائی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اب ہمیشہ نام جو ہے باقی رہے گا حضرت بریرہ کا رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس سے میں نے وہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ اطاط اصلا اللہ کی لیکن عمل اللہ کے رسول کی ہے پھر یہ کہ اللہ کے رسول کی یہ اطاعت واجب ہے ہر حکم میں وہ حکم وہی جلی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے وہی خفی پر بھی البتہ رسول کے حکم اور رسول کے مشورے اور رائے میں فرق ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ اس مسئلے میں جو اشکال ہے اور اس سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں ایک حکم اور اطاعت ہی کے ضمن میں اب تیسری چیز اور نوٹ کر لیجیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بعد معاملہ آتا ہے اول ان تنازا فی فیش ان فردو اللہ ان تم تو یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر انسٹھ اور یہ ایک اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں شمار ہوگی کہ جو دستوری اور قانونی نظام اسلامی ریاست کے اندر قائم کیا جائے گا اس کے لیے گویا کہ سب سے بڑا مخزن اس کا سب سے بڑا ممبا اور سر چشمہ اس کے لیے سب سے بڑی رہنمائی اس آیت مبارکہ میں موجود ہے البتہ چونکہ اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کے بارے میں تو گفتگو ہو چکی ہے یہاں اب انمر کی اطاعت کا معاملہ جو ہے اسے تھوڑا سا تجزیہ کر کے سمجھ لیجیے سب سے پہلی بات یہ کہ ان العمر من کو تم میں سے غیر مسلم والی امر اگر ہو گیا ہو غیر مسلم حاکم ہو گیا ہو اس کی اطاعت اطاعت اگر کی جائے گی توع خاطر سے تو اسلام کی نفی ہو جائے گی مجبورن کی جا سکتی اگر کسی نے بزور شمشیر فتح کر لیا ہے اگر کسی نے پکڑ کر کہیں کسی مسلمان کو گرفتار کر کے جیسے ہزار ہا جو ہے یہ مسلمان لوگ تھے یہ روٹس نامی جو پکچر بھی بنی اور ایک بہت بڑا ناول لکھا گیا اکثر و بیشتر یہ جو لے جائے گئے ہیں افریقی امریکہ میں پکڑ پکڑ کر لے جائے گئے جہازوں کے اندر بھر بھر کر لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر ان میں سے اکثر مسلمان تھے لیکن یہ کہ اب وہ وہاں جا کر غلام ہیں مجبور ہیں اطاعت کر رہے ہیں تو مجبورن تو غیر مسلم کی اطاعت ہو سکتی ہے لیکن منکم ہے اطاعت حقیقت میں اگر اسے توڑے خاطر صرف کیا جائے تو اس میں شرط لازم ہے اطی اللہ واط و رسول ول امر نمبر دو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اطاعت اللہ کی اطاعت اس کے رسول کے مستقل بزاد ہے وہر بلکم یہ تابے ہیں یہ مشروط ہے ہر حال میں ان المر کی اطاعت کبھی بھی غیر مشروط نہیں ہو سکتی ہمیشہ پہلے بھی مشروط تھی آئندہ بھی مشروط رہے گی ان العمر کون ہے اس کا بھی تجزیہ کیجئے ان العمر ایک ہے معاشرتی نظام کے اندر گھر کا سربراہ مرد جو ہے یہ اولو الامر امر ہے والی امر ہے اس گھر میں ہر جگہ پر جو بھی نظام ہے درجہ بدرجہ اس نظام کے اندر معاشرتی نظام میں جس کی جو حیثیت ہے اس کے اعتبار سے وہ صاحب امر ہے اپنے اس دائرے کے اندر لہذا یہ اطاعت کا سلسلہ جو ہے صرف حاکم جو ہے حاکم حاکم آلہ اس تک نہ سمجھنا چاہیے بلکہ یہ تو پورا ایک نظام ہے بیوی کے لیے شوہر والی امر ہے اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ فصالح ہاتوں نیک بیبیاں وہی ہیں جو اپنے شوہروں کے فرما بردار ہیں شوہر کے ہر حکم کی اطاعت کرنی ہے اللہ یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے خلاف کوئی حکم دے رہا ہو لاتا تل مخلوق فی معاشیت کی خالق اس کے ساتھ ساتھ ماتحت عمرا حضور کے زمانے میں بھی تھے سہسے صحابہ کو کوئی لشکر بھیجا جا رہا ہے اس میں کسی کو سفار بنایا گیا کوئی چھوٹا سا دستہ بھیجا جا رہا ہے اس میں بھی کسی کو امیر بنایا گیا تو یہ العم ال ماتحت کو مرا اور ان امر معاشرتی نظام میں جن کو حیثیت حاصل ہے وہ بھی ان دونوں کے بارے میں یہ بات لازم رہے گی کہ ان کی ان کی اطاعت مضبوط ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہونے سے یہ جو ماتحت ومارات ہیں خود حضور کی حیات طیبہ کے دوران اس کے ذمن میں دو واقعات میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائیں ایک واقعہ وہ کہ جہاں ماتحت امیر کی حکمدولی کی گئی وہ مشہور واقعہ ہے غزو احد میں پینتیس حضرات جو تھے جنہوں نے حکم عدولی کی ہے اپنے امیر کی حضرت جبیر ابن رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان پچاس تیر اندازوں کے امیر مقرر کیے گئے تھے حضور کی طرف سے کہ اس درے پر آپ لوگ رہے اور اس کو مت چھوڑیے چاہے ہمیں شکست ہو جائے اور ہم سب قتل ہو جائیں اور آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں لیکن اس کے برک صورت ہو گئی فتح حاصل ہو گئی تو میری یہ تعبیر ہے کہ کچھ صحابہ نے اس میں یہ تعویل کر لی کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں ہمیں حکم دیا تھا یہ تو اصل میں فتح ہو گئی ہے گویا کہ وہ حکم جو ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کور نہیں کر رہا اس سچویشن کو یہ تعویل انہوں نے کی لیکن جو وہاں کمانڈر تھے لوکل وہ مصر رہے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا اب جو پینتیس حضرات چھوڑ گئے تو انہوں نے اپنے لوکل کمانڈر کا در حقیقت نافرمانی کا انتقاب کیا ہے اس کی سزا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی جیسے کہ سرحب عال عمران آیت آئی ہے حقائدہ فصل تم وہ تنازع تم وہ آسے تم میں باد مارا تم مات <تحبون> تم نے ڈسپلن کو توڑا تم ڈھیلے پڑے تم نے نظم کو ڈھیلا کیا تم نے حکم کی نافرمانی کی لیکن نافرمانی کس کی اصل میں تو اس ماتحت کمانڈر کی نافرمانی ہو رہی ہے رسول کی تو حکم کی تعلیم ہو گئی اسی طریقے سے دوسرا معاملہ وہ ہے کہ ایک دستا حضور نے بھیجا اور ایک اپنے صحابہ میں سے ایک صحاب کو اس کا امیر بنایا اب وہ صاحب کچھ مزاج کے جیسے میرے اندر بھی غصہ کچھ زیادہ ہی ہے اسی طریقے سے ان کی طبیعت کے اندر بھی کوئی جلالی انداز زیادہ تھا کسی بات پر اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے لیکن ناراضی اس انتہا کو پہنچی کہ انہوں نے فرمایا سب سے کہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودو کھود دیا اس کے بعد فرمایا لکڑیاں اس میں جمع کرو جمع کر دی آگ لگاؤ اس میں آگ لگا دیا فرمایا کود جاؤ اس میں انہوں نے کہا کہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عمد اس میں تو ہم داخل ہونے کو تیار نہیں جب واپس آ کر یہ معاملہ حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو حضور نے ان کی تصویر کی اور فرمایا کہ اگر وہ اس شخص کا حکم مان کر آگ میں کود پڑتے تو یہ گویا کہ ہمیشہ آگ میں رہتے اس لیے کہ یہ خودکشی ہو جاتی ان کی اور خودکشی جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ خلود فندار ہے تو یہ اب تمام چیزیں ذہن میں رکھیے کہ اطاعت جو ہے ماتحت کو مرا کی حضور کے زمانے میں بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع تھی اس دائرے سے خارج نہیں تھی اور آپ کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ بہت کٹھن بن گیا اس لیے کہ آپ کے بعد آپ کے انتقال کے بعد اب قرآن بھی متن ہے اس کا اللہ وہ ہمارے سامنے بنف سے نفیس نہیں ہے نہ وہ حکم ہمیں براہ راست دے رہا ہے نہ اپنے حکم کی تعویل اور توجیہ براہ راست کر رہا ہے حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ حضور موجود ہیں وہ تعویل فرما رہے ہیں اللہ کے حکام کی بھی فرما رہے ہیں اور وہ مستند ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا انہیں اس کا اختیار حاصل ہے اسی طریقے سے خود اپنے حکم کے بارے میں بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ میرا یہ حکم حکم ہے واجب التعمیل اور یہ میری بات جو ہے صرف مشورے کے درجے میں تھی تو معاملہ بہت سادہ تھا لیکن اب اس کے بعد جو شکل بنی ہے قرآن مجید میں جو عوامر آ گئے ہیں ان میں سے کون ہیں جو واقع واجب التعمیل ہیں کون سے ہیں جو صرف مستحب کے درجے میں ہیں مسئلہ یہ کہ جب جمعے کی نماز ادا ہو جائے تو تم فلتشروف لڑو اب زمین میں منتشر ہو جاؤ تو کیا یہ وجوب کے لیے ہے؟ عام طور پر تو الامر الوجوم ہر حکم جو ہے اس سے کسی فیل کا لازم ہو جانا وجوب لازم ہو جاتا لیکن یہ تو نہیں چاہو تو مسجد میں بیٹھے رہو عصر تک بیٹھے رہو اللہ کا ذکر کرتے رہو یہ لازم نہیں ہے معلوم ہوا کہ بعض عوامر خود قرآن مجید کے وہ ہیں کہ جو لازم نہیں ہے بلکہ استحباب کے درجے میں حضور کے معاملے میں معاملہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا یہ فرمان آپ کا ہے بھی کہ نہیں ہے تو اس کی صنعت کیا ہے صنعت قوی ہے کہ ضعیف ہے پھر یہ کہ خود آپ کے بارے میں اب آپ موجود نہیں ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکیں کہ یہ حکم تھا یا یہ رائے تھی یا یہ اشتہاد تھا یا یہ خود کوئی مشورہ تھا یہ ہے اصل میں وہ دقت جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد تقریباً سو دو سو برس ہمارے بہترین دماغ انہی چیزوں پر لگے اور یہ وقت کی ضرورت تھی امام ابو حنیفہ نے کاؤنسل بنائی فقہا کی کس لیے بنائی یہ کوئی ہابی نہیں تھی معاذ اللہ ان کا مقام بہت بلند ہے اس سے کہ وہ صرف شغل کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ ضروری تھا کہ ان احکام کے اندر جو ہے ان کی درجہ بندی کی جائے معلوم ہو جائے کہ کیا فرض کے درجے میں ہے کیا واجب کے درجے میں ہے کیا صنت معدہ کے درجے میں ہے کون سی چیز جو ہے وہ صرف مستحب کے درجے میں ہے یہ تمام جب تک کے درجات معین نہ ہو جائیں اس کے لیے اصول معین کیے گئے اصول فقہ اصول تفسیر اصول حدیث پھر ان کے لیے جو ہے ضوابط بنے پھر اس میں ظاہر بات ہے کہ انسانی ذہن جہاں لگتا ہے وہ اختلاف کی گنجائش پیدا ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجیے کہ اصل میں یہ وہ مشکل ہے کہ جس مشکل کو حل کرنے کے لیے اسلاف کے بہترین دماغوں نے ایک طویل عرصہ صرف کیا ہے اور اس کا امکان نہیں ہے کہ اب ہم ان حدود سے آگے بڑھ سکیں وہ احادی سب کوئی نئی ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے جو ذخیرہ تھا وہ کے پاس ہے اسماعل رجال آج کوئی ہم نیا گھر نہیں سکتے بیٹھ کر وہ تو جو جمع ہو چکا ہے ذخیرہ راویوں کے بارے میں جو تحقیق و تفتیش ہو چکی ہے وہی ہے جس پر ہمارا دار و مدار ہوگا بہرحال یہ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا تراث علمی جو ہے علمی وراثت جو ہے اتنا وسیع و عریض جس کا کہ اثاثہ ہمارے پاس موجود ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے یہ خامخہ کی مور کا کوئی جذبہ یا شوق نہیں تھا یہ کوئی ہابی نہیں تھی بلکہ یہ واقعی ایک ضرورت تھی کہ جس کو امدین نے اور ان کو واقع تن صحیح طور پر مجددین میں شمار کیا گیا ہے اس لیے کہ دین کی ایک بہت بنیادی اور اہم اور واقعی ضرورت, ضرورت تھی جس کو کہ انہوں نے پورا کیا ہے لیکن یہ کہ اب آپ کے بعد امن یہ اطاعت کا نظام کیسے چلے گا امن یہ اطاعت دو شکلوں میں ہے یا تو اسلامی نظام حکومت قائم ہے تو اس کا جو وال امر ہے اسے آپ خلیفہ کہیں اسے سلطان کہیں جو بھی الفاظ آپ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیں اصل میں تو لفظ خلیفہ ہے اب اس کی اطاعت ہوگی اس اطاعت کے بارے میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ کا آپ کی اپنی رائے جو ہے اس میں بھی تو غلطی ہو سکتی کون طے کرے گا اصولی اعتبار سے اس آیت نے جس کو میں نے ابھی پڑھی ہے آیت نمبر انسٹھ سورہ نسا کی اس نے طے کر دیا کو فائن تنازع تم تن فی چاہیے اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان تنازعہ ہو جائے جھگڑا ہو جائے خلیفہ یہ کہہ رہا ہے والی امر امر یہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے کوئی صاحب علم ہے وہ کہتا ہے نہیں اس سے شریعت کا فلا حکم ٹوٹ رہا ہے فیصلہ کیسے ہوگا کوئی ادارہ ہونا چاہیے کوئی انسٹیٹیوشن ہو کہ جو فیصلہ کرے آج کے دور میں اس کے فیصلے کے لیے نوٹ کر لیجیے یہ اہد حاضر میں خلافت کا نظام جو ہے جب بھی بنے گا اس میں اہم ترین مسئلہ یہی ہوگا کہ اس کا فیصلہ کون کرے اول تو یہ کہ ار ال کیسے وجود میں آئے قرآن مجید نے اس کا کوئی نظام ہمیں نہیں دیا ہے اور یہ اسی لیے نہیں دیا ہے کہ کھلا رکھا ہے اس لیے کہ ابھی سوشل ایوولوشن کا پروسس جاری تھا اور اس میں انسان جو ہے درجہ بدرجہ ترقی کرنے والے تھے ال ال کا انتخاب کس طور سے ہوگا اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا اب کوئی بالی امر جو ہے نبی نہیں ہوگا معصوم نہیں ہوگا وہ مسلمانوں میں سے ہوگا ان مشورت المسلمین اس کا جو ہے نصب کیا جائے گا اس لیے ظاہر بات ہے کہ اب سوال پیدا ہوگا کہ صاحب امر ایک بات کہہ رہا ہے لیکن یہ کہ کچھ مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات تو غلط ہے اضرو قرآن و حدیث فیصلہ کون کرے تو جو بھی سوشل ایوالوشن کا پروسیس جس مقام تک پہنچا ہے اس میں ریاست کے یہ جو تین بیسک آرگنس معین کیے گئے ہیں یہ عدلیہ کا کام ہوگا ہر جوڈیشری کے ذمے یہ فرض منصبی عائد ہوگا کہ وہ طے کرے خطا کا امکان وہاں بھی ہے لیکن یہ کہ بہرحال صاحب امر خلیفہ اور ایک مجلس جو بھی اسے شورا کہیں اسے مجلس مقننہ کہیں اسے مجلس اجتہاد کہیں جو بھی کہیں مجلسے ملی کہے کانگریس کہے پارلیمنٹ کہے جو بھی کہے لیکن یہ کہ ان دونوں کے مابین اگر نتاح ہو رہا ہے یا یہ کہ قوم یہ سمجھتی ہے قوم کا کوئی فرد یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے شورا نے یہ شریعت کے منافی ہے تو کہاں جائے شہری کہاں جائے صاحب امر کے کسی فیصلے کے خلاف اگر معاملہ ہے تو وہ کہاں جا کر اس کا استغاثہ کہاں کرے مقننہ کے خلاف اگر کوئی معاملہ ہے تو کہاں جا کر اس کا استغاثہ ہو وہ اگلیہ ہوگی تو یہ تو اصول طے ہے البتہ دوسری شکل کیا ہے عملی اعتبار سے اللہ اگر وہ دین کا نظام قائم نہیں ہے تو خود بخود تو نہیں ہوگا اس کے لیے جد جہد کرنی ہوگی اس کے لیے محنت کرنی ہوگی اس کے لیے جہاد کرنا ہوگا اس کے لیے جماعت بنانی ہوگی جماعت کا کوئی امیر ہوگا اب یہ ہے اللہ جماعت کا جو امیر ہے وہ الامر ہے او عطی اللہ واطی الرسول ابا کو تم میں سے جو صاحب امر ہے اس کا حکم مانو فری تنازعات رسول اب یہاں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے کسی امیر جماعت کے رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف اگر تو اس درجے میں ہے کہ صرف رائے کا اختلاف ہے تو بات اور ہے وہاں تو حکم ماننا پڑے گا لیکن اگر اختلاف کی نوعیت یہ کہ نہیں یہ تو شریعت کے خلاف حکم ہے یہ شریعت کی روح سے جائز بات نہیں ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں تو شریعت کے حدود سے تجاوز ہو گیا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اب اس شخص کا اپنا ضمیر ہی آخری فیصلہ دینے والی بات ہوگی کوئی عدالت اس کے اندر فیصلہ نہیں کر سکتی یہ تو ایک جماعتی معاملہ ہے جماعت کے اندر جماعت کی اپنی کوئی جرسڈکشن نہیں ہے کوئی ٹیرٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے کسی علاقے پر اس کا حکم نہیں چل رہا ہے اسی طریقے سے کسی عدلیہ کا معاملہ جو ہے اس کے اندر نہیں ہوگا بلکہ یہ کہ وہ اس شخص کا اپنا فیصلہ ہوگا جیسے کہ حضور نے فرمایا استخلت ولا افطتا کل اپنے دل سے فتوا لے لیا کرو چاہے تمہیں مفتی فتوا دے بھی نہیں لیکن یہ کہ اصل مفتی تمہارا قلب ہے اور تمہارے قلب کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ اگر تو تمہارا ضمیر صاف ہے کہ تم نے اس وجہ سے اس جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے کہ تمہارے نزدیک صاحب امر نے شریعت کی حدود سے تجاوز کر لیا تو اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ صاف رہے گا اور اگر اللہ کے علم میں یہ ہے کہ اصل سبب تو کچھ اور ہے کوئی تکبر ہے کوئی حسد ہے کوئی کوئی نشوز ہے طبیعت کے اندر یا کوئی ساتھ دینے کے اندر جو ہے وہ سختیاں جو آڑے آ رہی ہیں آگے چلنے کی ہمت نہیں اصل سبب یہ ہے اور صرف بہانہ بنایا تو اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے پھر یہ کہ اللہ کے ہاں جو بھی پکڑ ہوگی جو بھی جواب دہی ہوگی وہ انسان کو کرنی ہوگی لیکن دنیا میں ظاہر بات ہے کہ معاملہ یہی ہوگا کہ اس کا فیصلہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا یہ راز رہے گا بندے اور رب کے مابین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے چاہا واقع اللہ واقع رسول فائم طل رسول بلا المبین اب اس کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں آخری حصہ جو سورہ تقابل کا ہے وہ تین آیات جن میں اب عمل کی زوردار دعوت آئی ہے اور یہ میں کئی مرتبہ نوٹ کرا چکا ہوں کہ جیسے پہلے رکوع میں سات آیات اور اس کے بعد تین آیات کو جوڑنے والا کلمہ فا تھا سات آیات میں ایمان کی وضاحت نریش اور ف عامنو اللہ و رسول ہی بنوری لذی انسل ایمان اللہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس دور پر جو ہم نے نازی کیا اسی طرح دوسرے رکو میں پانچ آیات میں سمراطے ایمانی چار کا کتال